بسم اللہ الرحمٰن الرّحم نحمدََََََََََََََََََََنس على رسوله الكريم دو الحج و معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق بلا جدال في الحج وما من خير ماتف الله صور بكرا ترجمہ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور معلوم ہے يعنى يكم سوال سے دس ذی الحجہ تک پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے اور جو نیک کام کرو گے تو حق تعالی شان شانہ اس کو جانتے ہیں ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے اس کے موافق جزا یا سزا دیتے ہیں اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی فائدے میں حضرت شیخ نبور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں فحش بات دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی اسی طرح حکم عدولی بھی دو طرح کی ہے ایک وہ جو پہلے جو پہلے ہی سے ناجائز تھی جیسے کہ سارے گناہ ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے جیسا کہ خوشبو لگانا یہ اب ناجائز ہو گیا ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے بیان القرآن اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے مگر حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کی ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے سبحان اک اللہ اشد اللہ علیک